یوم نب آسو من کل شہیدن اور ہم کل بروز قیامت ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے انبیاء اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے فروخت پھر کافروں کے لیے اجازت نہ دی جائے گی یعنی دوبارہ دنیا میں جانے کی اجازت کافروں کو نہ ہوگی ولا هم يستعتبون اور ان سے عذاب کو دور نہ کیا جائے گا واذا را الذين ولم العذاب اور جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے فلا يخفف عنهم پس وہ عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا ولا هم يرون اور انہیں محلت نہ دی جائے گی واذا الذين اشركوا شركاءهم اور جب مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کو دیکھیں گے کالو وہ کہیں گے رب بنا اے ہمارے رب ہا اشور کا انل ندعو من دوم اے پروردگار یہ ہمارے معبود ہیں کہ جنہیں ہم پوچھتے تھے تجھے چھوڑ کر ف القل تو ان کے جھوٹے معبود ان کی باتیں انہی پر لوٹا دیں گے یعنی ان کی بات انہی کو ماریں گے اس سے معلوم یہ ہوا کہ بت بھی کل بروز قیامت اٹھائے جائیں گے یعنی ان میں جان اللہ تعالی ڈالے گا اور یہ بت جواب دیں گے اور کہیں گے ان نقم بے شک تم ضرور جھوٹے ہو وہ القی یو مید کل بروز قیامت تمام مشرقین اللہ کی طرف آج زی سے گر پڑیں گے لیکن اس وقت گرنا اور توبہ کرنا کام نہ آئے گا وہ دول آئین کانو یفترون اور جو وہ من گھڑت باتیں اپنی منمانیاں کیا کرتے تھے وہ باتیں ان سے گم ہو گئیں یہ تو کہتے تھے کہ کل بروز قیامت اگر ہم اٹھے تو جنت ہمارے لیے ہوگی یہ ساری باتیں انہوں نے دیکھ لیں کہ من گھڑت تھیں یہ ان کی من مانیاں تھیں اللہ کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ عن ان اللہ اور اللہ کے راستے سے روکا عذابا ہم ان پر عذاب کو اور بڑھا دیں گے فوق العذاب عذاب کے اوپر عذاب دیں گے بما كانوا يفسدون اس وجہ سے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے وہ یوم نبعث فی کل امه شهیدا علیہم من انفسہم یہ آیت کریمہ ایک عاشق رسول کو رلانے والی آیت کریمہ ہے کہ اس دن ہر گروہ میں سے ان کی جانوں کے خلاف ہمیں گواہ مقرر کریں گے وہ جینا بکا شہیدن الا اور ان تمام پر اے محبوب ہم آپ کو گواہ بنائیں گے رولانے والی اس مناسبت سے ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آمار پر گواہی دیں گے اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے بیان کیا کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں حضور وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور جو ہم برائی کر رہے ہیں حضور وہ بھی دیکھ رہے ہیں ایک عاشق رسول کو شرمانا چاہیے کہ میرے محبوب دیکھ رہے ہیں اور میں اپنی نگاہوں سے کیا دیکھ رہا ہوں میرے محبوب مجھے دیکھ رہے اور میں اپنے ذہن سے کیا سوچ رہا ہوں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی شرم رکھنی چاہیے وہ عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور ہم نے آپ پر اس کتاب قرآن کو نازل کیا طبیان کل شعیب ہر چیز کا روشن بیان اس میں موجود ہے وہ ہدن اور ہدایت ہے وہ رحمت اور رحمت ہے وہ بشرالمسلم اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے اور جو اس قرآن کے لیے قربانی دیتا ہے جو نیند کی قربانی دے رہا ہے اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہے اپنے کام کاج کی قربانی دے رہا ہے تھکن کی پرواہ نہیں کر رہا اللہ تعالی انشاء اللہ اپنے کرم سے اسے ضرور قرآن پاک کا فیض عطا فرمائے گا یہ قرآن تو ہدایت ہے رحمت ہے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے